اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی نے یہ تقریر 28 جنوری انیس عیسوی کو مدرسہ فلاح المسلمین امین نگر لائبریری میں سالانہ تبلیغی اجتماع کے موقع پر فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم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 صلی اللہ علیہ وا صحاب ہیتیبارک وسلم لعلكم تفلحون میرے ہمتن بھائیوں دینی بھائیوں مدن بھائی ہو ثانی اور عزیز بھائی میں نے آپ کے سامنے سر عالمران کے آخر کے قائد پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اشعت فرماتا ہے یا آمنوا الزینصبر اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو وصابرو. اور صبر کی فضا پیدا کرو صبر کا ماحول پیدا کرو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو صبر کی کی ترغیب دو اور بھی تو اور جمع رہو سرحد کی حفاظت کرو سرحدوں کی حفاظت کرو سرحدوں پر جمع رہو متقل لقم تفل اللہ سے ڈرو احتیاط سے کام لو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کام کیا کرو لقم تفل تاکہ تم کامیاب ہو عصاہیت میں پہلا پہلا جو حکم ہے اور جو پہلا خطاب ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو صبر سے کام لو صبر عربی کا لفظ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک زبان کا لفظ جب دوسری زبان میں جاتا ہے اور بہت لمبا سفر کرتا ہے اور وہ سفر مکانی بھی ہوتا ہے یعنی بہت دور سے آتا ہے وہ لفظ بہت دور تک جاتا ہے اور وہ سفر زمانی بھی ہوتا ہے کہ قیم اس کو آج ہزار برس ہو گئے اب عربی زبان ہندوستان میں کب آئی تھی اور کب سے لفظ صبر کا داخل ہوا اور مسلمان مسلمانوں کی زبان پر چڑھا مسلمانوں کی قلم سے نکلا مسلمانوں کی گفتگو میں آیا اس کو بھی بارہ سو برس گزرے ہوں گے ایک ہزار برس گزرا ہوگا تو جب کوئی لفظ کسی زبان میں جاتا ہے اور لمبا سفر کر کے لمبا سفر طے کر کے کسی زمانے میں پہنچتا ہے کسی دور کے لوگوں تک پہنچتا ہے تو اس کے معنی میں کچھ فرق آ جاتا ہے یا معنی محدود ہو جاتے ہیں یعنی اس لفظ کے وہ لفظ بہت وسیع تھا بہت وہ پھیلا ہوا تھا بہت بڑے میدان کو رقبے کو گھیرتا تھا اور بہت سے زندگی کے چیزوں پر زندگی کے شعبوں پر وہ محیط تھا اور وہ محدود ہو کر رہ جاتا ہے صبر بھی انہیں لفظوں میں سے ہے جس کے ساتھ تھوڑی سی حق تلفی ناانصافی انصافی ہوئی مگر اس نے صبر سے کام لیا اور وہ یہ کہ صبر کے معنی یہ ہو گئے کہ اگر کوئی صدمہ پڑ جائے کوئی حادثہ پیش جائے کوئی ناانصافی ہو کوئی تکلیف ہو تو ضبط کرو زیادہ رود ہو نہیں زیادہ شکایت نہ کرو لیکن عربی میں صبر کے معنی اس سے بہت وسیع ہے صبر کے معنی ہے جم جانا جم جانا پختہ رہنا اور مقابلہ کرنا اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اپنے اصول کو نہ چھوڑنا یہ معنی ہیں صبر کے عربی میں اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا و صابر ہو اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی ترقین کرو یعنی صبر کا ماحول پیدا کرو صبر کی فضا پیدا کرو اور صبر کی کیفیت پیدا کرو یعنی گویا شامیانہ ہوتا ہے بہت بڑا شامیانہ ہوتا ہے اگر تھوڑے آدمی ہیں چھوٹا شامیانہ ہوگا اور زیادہ آدمی کئی سو کئی ہزار آدمی ماشاء اللہ جیسے اس وقت ہیں تو بڑا شامیانہ ہوگا تو اللہ تعالی یہ بھی ہمیں ہدایت دیتا ہے ترقین فرماتا ہے کہ صبر کا بہت بڑا شامیانہ بناؤ وہ شامیانہ سب کے سروں پر سب کے سروں پر تنا ہوا ہو صبر کے سب کے سروں پر سایہ پڑ رہا ہو اس کا اور پھر عقین فرمایا رابطو اور سرحد کی حفاظت کرو جم جاؤ اپنی جگہ پر یعنی اپنے عقیدوں کی سرحد پر جمے رہو کہ کچھ ہو جائے دنیا بدل جائے حکومتیں بدل جائیں سکہ بدل جائے آب و ہوا بدل جائے اور زبان بدل جائے اور طاقت بدل جائے ہم اپنے عقیدے سے جو ہمیں اللہ کے رسول نے سب پیغمبروں نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو عقیدہ دیا عطا فرمایا اللہ نے ان کے ذریعے سے اور ہمیں یہ دولت ملی اس سے ہم سرے مو انحراف نہ کریں گے ذرہ برابر نہ ہٹیں گے دنیا بدل جائے اور سب کچھ بدل جائے ہم نہیں بدلیں گے اور ہم کس چیز میں نہیں بدلیں گے یہ نہیں کہ ہم مثلا کپڑے نہ بدلیں گے یہ نہیں ہم اپنے کوئی دوسرے زبان نہ سیکھیں گے یہ بھی نہیں اور ہم اپنے گھر سے نکلیں گے نہیں کہیں جائیں گے بھی نہیں یہ بھی نہیں اپنے عقیدے کی سرحد پر مضبوط رہیں گے ساری دنیا چاہے ساری دنیا طے کر لے تل جائے اس پر اور ساری جو دھمکیاں ہو سکتی وہ بھی لائے اور جو لالچیں ہو سکتی رشوتیں دیا وہ بھی لائے مگر ہم عقید توحید سے ذرہ برابر نہ ہٹیں گے کہ اس دنیا کا بنانے والا اس دنیا کا چلانے والا دونوں ایک ہے اسی نے دنیا بن الخل ومر یاد رکھو اسی کام پیدا کرنا <تصفح> اسی کام حکم دینا اسی کام انتظام کرنا تو بہت سے لوگوں نے بہت سے مذہبوں نے فرقوں نے یہ تو مان لیا کہ دنیا بنائی ہوئی تو اللہ میاں کی ہے مگر اب اس کو اور بہت سی طاقتیں چلا رہی ہیں بہت سے ایسے بہت نیک اور بزرگ اور مقدس لوگ اور جنہوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں محنتیں کی ہیں وہ وہ اس دنیا کو چلاتے ہیں کوئی کوئی جلاتا ہے کوئی مارتا ہے کوئی روزی دیتا ہے کوئی چھین لیتا ہے کوئی صحت دیتا ہے کوئی بیماری دیتا ہے کوئی بیمار کو اچھا کرتا ہے کوئی اچھے کو بیمار کرتا نہیں اللہ خل کو العام اور رکھو اسی کام ہے پیدا کرنا اسی کام اس دنیا کا انتظام چلانا اس دنیا کا نظم و اس دنیا کے کا... جس کا... کو انگریزی ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں اس دنیا کے کا, کا... نظام چلانا اس دنیا کا یہ کارخانہ ہے اس کارخانے کو چلانا اس کارخانے کا بنانے والا بھی ایک ہے چلانے والا بھی ایک ہے ایسے ہی ہم پیغمبروں کو مانیں نبوت کو مانیں کہ اللہ کے احکام پیغمبروں کے علاوہ کسی اور سے نہیں مل سکتے اور اب وہ اللہ کے احکامی سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ انسان کے لیے ضروری ہیں مفید ہیں اور میں پیغمبروں میں بھی آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں تو رابطوں کے معنی یہ ہے کہ اپنی سرحد پر بیٹھ جاؤ اور اس سرحد سے ہرگز ہٹنے نہ پاؤ چاہے کتنے بڑے بڑے امتحان پیش آئے آزمائشیں پیش آئے مصیبتیں آئیں, آئیں آندھیاں چلیں طوفان آئیں زلزلے آئیں بجلیاں گریں کچھ ہم اپنی سرحد سے ہٹنے والے نہیں ہیں کوئی بڑی سے بڑی طاقت چاہے کہ ہم کو وہاں سے ہٹا لے گھر چھوڑ دیں گے ہم بال بچوں کو چھوڑ دیں گے لیکن اپنے عقیدے سے اپنے دین سے ہر گزر نہیں ہٹیں گے میرے بھائیوں یہ آیت جو ہے اگر یہ آیت ہم اپنے دل پر لکھ لیں اور ہمارا ذہن اس کو قبول کر لیں اور اللہ توفیق دے سب توفیق کی بات ہے تو ہر زمانے کے لیے یہ ہر پورا پیغام رکھتی ہے اور اس زمانے کے لیے تو خاص طور پر ایسا معجزہ معلوم ہوتا ہے جیسے اسی زمانے میں اتری ہو اور اسی زمانے کے لوگوں خطاب اللہ فرمت عام رسبرو صبر سے کام لو یہ دین جو اللہ نے دیا ہے اس دین کے لیے اس دین کے لیے جہاں اور چیزیں ہیں تھوڑی سمجھ چاہیے اور تھوڑی کوشش چاہیے اور توفیق اللہ کی توفیق تو شرط ہے سب کی اور تھوڑا سا ارادہ چاہیے اس کے ساتھ تھوڑی سی ہمت چاہیے تھوڑی سی نہیں بہت سی ہمت چاہیے اور چیزیں تھوڑی تھوڑی بھی کام دے سکتی ہیں لیکن ہمت زیادہ چاہیے کہ ہمیں جو اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے اس کو ہم ہم سینے سے لگا لیں گے ہم دل میں بٹھا لیں گے ہم اس کو اپنی جان اپنے اپ، اپنے اپ جان میں پیوش کر لیں گے ہم اس کو اپنی زندگی کا مسئلہ بنا لیں گے جان جائے چلی جائے لیکن ہم اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں تو اس برو کے معنی یہ ہے اس میں روح معنی یہی نہیں ہے کہ ذرا سے کوئی بیمار ہوا یا خدا نہ نخواستہ کوئی حادثہ پیشہ اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے تو صبر کیا بھائی اور صبر نہ کریں گے تو اور کریں گے کیا تو مجبوری کا نام ہے تو صبر کر لیا یہ نہیں یہ بہت اونچی بات ہے یہ اور اس مفہوم سے اور اس, اس معنی سے بہت بلند بہت اعلیٰ درجہ زمین سے آسمان اونچا ہوتا ہے اس طرح سے یہ اونچی ہے اس برو۔ دیکھو صبر سے کام لینا جو دین تمہیں جو دین دیا گیا ہے تمہیں جو تعلیم دی گئی ہے تمہیں جو نعمت دی گئی ہے پیغمبروں کے لیے سب سے بڑی نعمت ساری انعمت اس کے سامنے گرد ہے کہاں کی نوابی و بادشاہی اور کہاں کی دولت اور کہاں کی عزت اور کہاں کی حکومت آخری چیز حکومت سمجھ جاتی سب گرد ہے اس کے سامنے ہم نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس نعمت کو داتوں سے دانتوں سے پکڑ لو دانتوں سے پکڑ لو آنکھوں میں بیٹھا, اس کو بٹھاؤ اور دل میں اس کو سنبھالو اور مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو فقد استم سے کبھی عربت نسخہ اللہ جس کو فرماتا ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا اور جس نے اس کی قدر کی فقد استم سے کبھی عربت نسخہ بڑے م, مضبوط اس نے ایک اس کو دامن کو تھام لیا ایک بڑے مضمون کڑے کو اس نے پکڑ لیا جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی کڑا کیسا ہے کوئی کڑا کیسا ہے کوئی کڑا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پکڑیے تو آ, آپ نیچے آ جائیے کڑا بھی آپ کے ساتھ آ جائے گا اور ایک کڑا ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس سے آپ اونٹ کو بھی لٹکا دیجیے اور کسی بھاری چیز کو بیل کو بھی لٹکا دیے تو وہ لٹکا رہے گا کڑا ٹوٹے گا نہیں پقیر عربت رسخا اس نے تھام لیا بڑے مضبوط کڑے کو تو میرے بھائیوں ہر زمانے کا پیغام اور اس زمانے کا پیغام یہ بھائی. ہے اس لیے زمانہ بدلتا رہتا ہے اور زمانے کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں اور زمانے کے امتحانات بدلتے رہتے ہیں آزمائشیں بدلتی رہتی ہیں اور زمانے کی ترغیبات لالچیں بدلتی رہتی ہیں اور زمانے کی زبان بھی بدلتی رہتی ہے اور زمانے کا قانون اور اور وہ نظام حکومت جس کو کہتے ہیں وہ بھی بدلتا رہتا ہے سیاست چلتی ہے کوئی میں ایسی ایسی جماعت بھی آتی ہے میں ایک کسی ایک ملک کو نہیں کہتا اور کسی ایک زمانے کو بھی نہیں کہتا میں تو تاریخ تاریخ میرے سامنے ہے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اپنے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے دوسری طاقتیں اس کو اپنے سیاسی اغراض کے لیے اپنے قوت میں آنے کے لیے طاقت میں آنے کے لیے پاور حاصل کرنے کے لیے اور اپنا سکہ چلانے کے لیے اپنے ملک پر حکومت کرنے کے لیے وہ بعض مرتبہ غلطی سے حالانکہ ان کی غلطی ہے دین اپنی جگہ پر ہے اور یہ دنیا کی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں وہ اس کے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں اور کام کرنے والوں نے ہزاروں برس سے کام کیے ہیں کتنی حکومتیں آئیں اور گئیں دین اپنی جگہ پر رہا لیکن بعض مرتبہ کوئی ایسا امتحان مسلمانوں کے لیے تو امتحان ہے دوسروں کے لیے وہ ایک ایک وہ ہے لالچ کی چیز ہے کہ نہیں یہ اپنے دین پر نہ رہیں اپنے دین سے ہٹ جائیں ہمارے مثلاً کہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دیومالا قبول کر لیں میتھالوجی سے کہتے ہیں انگریزی میں ہماری دیومالا قبول کرنے یہ سمجھیں کہ اس دنیا کے کارخانے میں اور بہت سی طاقتیں کام کرتی ہیں اور بہت سے اس میں ایسے ہیں کہ جو چاہیں تو ایک منٹ میں کچھ نہ کچھ کر دیں کلم کن فیکون جو خدا کی شان ہے وہ اپنے دیوتاؤں کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ ابھی ارادہ کیا ہو؟ ابھی وہ کام ہو گیا یہ اللہ کے سبق کسی خبر تو اللہ فرماتا ہے کہ صبر سے کام لو جمے رہو پہلے تو یہ ہے کہ کسی حال میں دین کا نقصان برداشت کرنا نہیں ہے جان چلی جائے اس میں کوئی مسلمان کے لحاظ سے یہ بات کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ معاملہ کوئی دس بیس کا نہیں ہے سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں کا معاملہ ہے جانے دے دی انہوں نے دین کی حفاظت میں کیسی جان کیسی اولاد کیسے کیسی عزت اور اور کی, کی, کیسی صحت اور اور کیسا نام کچھ نہیں اصل چیز دین ہے اس سے واسطہ پڑنے والا قیامت کے بعد دین مربک اما دین امن حاضر رجول قبر میں امان، امان پہلا سوال جو ہوگا جیسے قبر مردہ رکھا جائے گا من کرنکر آئیں گے اور کہیں گے مرربک بتا تمہارا پرورزگار کون ہے تمہارا پالنے والا نہیں پوچھیں گے کہ تم کس کس حکومت میں تھے تم کس منسپلٹی میں تھے تم کس دسٹرک بورڈ ڈسٹرکٹ میں تھے تم کس عہدے پر تھے تم, کن کن کی ناموں سے یاد کیا جاتا تم کس کی وفادار تھے, کچھ نہیں مر رب بتا بتاؤ تمہارا پروردگار کون ہے عما دینوں کو اور تمہارا دین کون سا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ کی شبیہ مبارک سامنے لائی جائے گی یا کوئی اشارہ کیا جائے گا جس آدمی سمجھ جائے کہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہو صحیح حدیث میں آیا ہے یہ قبر میں سوال ہوگا تو جس کا قبر میں جہاں کوئی مدد نہیں کر سکے گا اور کروڑ روپے کی جائیداد چھوڑ کر گئے وہاں کچھ نہیں دو کڑی وہاں دو کوڑی بھی نہیں وہاں تو اس کے ہوا بھی گرد بھی نہیں پہنچے گی وہاں تو یہی کام آئے گا کہ تم صحیح صحیح جواب دے دو بچہ لڑکا امتحان بیٹھتا ہے کسی گھرانے کا ہو, کچھ ہو جو سوالات کا پرچہ آیا ہے اس کا جواب دینا ہے وہ اگر نہیں دے سکتا تو کچھ بھی نہیں کوئی فائدہ نہیں کوئی کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں فلاں کا پوتا ہوں وہاں سے آیا ہوں اٹی دور سے چل کر ہوں, کچھ فائدہ نہیں ممتان جو ہے اگر ایماندار ہے تو وہ تو سوال کا جواب دیکھے گا تو بھائی اس سب سے پہلے واسطہ تو اس سے پڑھنے والا ہے کہ بتاؤ تمہارا پروردگار کون ہے بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے بتاؤ تو میں حضور صلی اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو پیغمبر نبی مانتے ہوگا نہیں مانتے تو جو چیز جس سے پہلے واسطہ پڑے اور بے بسی کی حالت میں واسطہ پڑے بے کسی کی حالت میں واسطہ پڑے کوئی اس وقت خبر بھی نہیں ہوتی جو لوگ رکھ کر گئے ہیں تو گئے ان کو تو اتنی دیر بھی ٹھائنا مشکل ہوتا ہے تھک گئے ہیں کب سے ہم جنازے کے ساتھ ہیں کتنی دو سے چل کے ہو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو اپنی پڑی ہوتی ہے کہ جائیں گھر جائیں کھانا کھائیں اور جو میت کے لیے کھانا وانا بعد میں ہوتا ہے وہ یا انتظام کریں وہاں کوئی کام نہیں آتا کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا دیر تک کے لیے وہاں تو بس اپنا دین کام آتا ہے ایمان کام آتا ہے یہ قبر کا حال ہے ہم بتاتے ہیں دنیا کا حال بھی یہی ہے کہ اللہ تبارو تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے دین پر یہ دی کتنا قائم ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس برو صبر سے کام لو اپنے دین پر مضبوط رہو اور بھائی اور اور دوسروں کو بھی دین پر مضبوط رکھو تھامے رکھو اور جمائیں رکھو اور صبر کی تلقین کرو ارے بھائی جی کیسے ہوگا کہ پہلے خود علم حاصل کرو دین کا علم حاصل کرو اور اپنی اولاد کو دین کا علم دو اور سب سے پہلے اس کی فکر کرو اور اس کی خبر لو کہ یہ عقیدہ بھی ان کا ٹھیک یہ کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے یا اللہ رسول کو پہچانتے کہ نہیں پہچانتے ان کی ملازمت اولاد کی بچوں کی ملازمت بچوں کی ترقی بچوں کی خوشحالی بچوں کی شادی کہاں ہوگی بڑا آدمی دیکھ کر کر لیں سب چیزیں کچھ نہیں ہے کوئی اللہ کی قیمت نہیں پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ سات برس کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ نماز پڑھاؤ جب دس برس کا ہو تو تم بارو اگر نماز نہ پڑھے یہ یہ اصل چیز ہے جو کرنے کی ہے. اس لیے اس میں روح صابرو فرمایا اس میں چاہے کچھ تمہیں قربانی کرنی پڑے اور تمہیں چاہے وہ ہمت سے کام لینا پڑے اور چاہے تمہیں کوئی خطرہ مول لینا پڑے کچھ ہو لیکن پہلے خود دین کو سمجھو اور دین کو معلوم کرو اور اس کے بعد اپنے بچوں کو ان کا سب سے بڑا حق ہے اپنے گھر والوں کو اپنے گاؤں والوں کو اپنے قرب جوار کے لوگوں کو پھر اس کے بعد عام مسلمانوں کو گھوم پھر کے اسی لیے تبلیغی جماعت ہے اسی لیے یہ گشت کراتے ہیں یہ دور دور لے جاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو دین کی نعمت دی جتنا آپ دین کی بات جانتے ہیں آپ ان کو ہی بتائیے تو اس کے بعد یہ ہے خود دین سیکھو اور دین سکھاؤ اور دیکھیے میں آپ صاف کہتا ہوں معلوم نہیں موقع پر ملتا ہے نہیں ملتا ہے اور اتنے ماشاء اتنے بڑے مجموعے کو خطاب کرنا کرنے کا موقع کب ملے گا کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھے بغیر اور اردو سیکھے بغیر رہنے نہ دیجیے بالکل سب سے پہلی, پہلی بات یہ ہے چاہے لوگ دھمکائیں اور کہیں کہ یہ کیا کھائیں گے اور کیا کمائیں گے ان کو میں آج کل کی زبان پڑھائیے آج کل کا کورس پڑھائیے اسکول میں بھیجئے لیکن نہیں خدا کے آپ کا دامن ہوگا ان کا ہاتھ ہوگا اور ہمیں تو ڈر یہ کہ خدا کا ہاتھ ہو اور آپ کا دامن نہ ہو کہیں اور بچے کیا آپ کا دامن کتنا پکڑیں گے کتنا زور سے لیکن کہیں خدا کا دست قدرت نہ ہو اور دست غذب نہ ہو اور آپ کا دامن نہ ہو کہ کیا پڑھایا تھا تم نے اپنے بچوں کیا سکھایا تھا تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے گاؤں کے لوگوں اپنے بچوں کو اور پھر اس کے بعد آس پاس کے جتنے مسلمان ہو جہاں جہاں تک آپ پہنچ سکیں یہی تملیغی جماعت کا پیغام ہے پہنچئے اور ان کو دین کی تعلیم دیجیے نماز پڑھنا سکھائیے نماز کی ترقین کیجیے اور اس سب کے لیے بنیاد یہ ہے کہ ان کو وہ اردو پڑھنا سکھا دیجیے اور قرآن مجید پڑھنے لگیں یہ بھی اس کے بغیر یاد رکھیے اس ہندوستان میں مسلمانوں کو مسلمان رہنا ممکن نہیں ہے صاحب آپ سے کہتا ہوں میں حالات سے واقف ہوں دنیا پھرا ہوا ہوں اور سب ملک دیکھے ہیں اور دنیا میں جو جو چیزیں اثر ڈالتی ہیں جو دنیا میں اثر ڈالنے والی چیزیں ہیں جو یہاں کی بڑی طاقتیں ہیں وہ تعلیمی طاقت لسانی طاقت اور ادبی طاقت اور اس کی قانونی طاقت حکومتی طاقت سب کے اثرات دیکھیں نتائج دیکھیں اس کے بغیر یہ ملت ہندوستان میں ملت اسلامیہ امت مسلمہ بن کر نہیں رہ سکتی جب تک کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے جہاں جہاں تک وہ جن پر وہ اثر ڈال سکے جن پر اس کا زور چل سکے ان کو دین کی بنیادی تعلیم نہ دے دین کی بنیادی دین کے بنیادی عقیدوں سے عقائد سے اور دین کے بنیادی فرائض سے واقف نہ کرائے اور اس کا ذریعہ کیا ہے اردو زبان اور قرآن شریف پڑھنے کے لیے وہ اتنی اس طرح وہ قرآن عربی کے حروف پڑھ لے اور سیکھ لے کہ وہ قرآن مجید تلاوت کر سکے قرآن مجید اٹھا کر دیکھ کر خود پڑھ سکے یہ ضروری فرض ہے اگر یہ مسلمانوں نے اس میں کوتاہی کی تو مسلمان مسلمان بن کر اس ملک میں نہیں رہ سکتے کچھ اور ہو جائیں چاہے اور کسی چیز کی کا ہم خطرہ نہیں بتاتے کھانے کو بھی ملتا رہے گا جانوروں کو بھی ملتا ہے غیر مسلم بھی آپ سے اچھا کھاتے ہیں لیکن آپ اللہ کے ہاں اللہ کے رسور کے ہاں مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے اور مسلمانوں کے دفتر میں اسلام کے دفتر میں آپ کا نام نہیں لکھا جائے گا اور قبر میں پہنچتے ہی آپ سے اس, اس کا سوال ہوگا اور پھر حشر میدان حشر میں میدان حشر میں صرف دین دیکھا جائے گا کچھ بھی نہیں آپ ریل پر جائیے اور آپ پاس آپ نے ٹکٹ نہیں لیا ہوں اور آپ پاس کپڑے بڑے اچھے ہوں آپ کے بکس میں میں اور بیف کیس میں بھی بہت قیمتی قیمتی چیزیں ارے اچھے اچھے عطر ہوں عطر کی شیشیاں ہوں اور کچھ اور زیورات بھی آپ کے ساتھ ہوں گھر والوں کے کسی کے اب وہ آیا مانگنے کے لیے کہ ٹکٹ آپ نے کہا ٹکٹ تو نہیں ہے ٹکٹ نہیں ہے دیکھیے ہمارا سامان کیسا ہے یہ دیکھ لیجیے کیسی عمدہ شیروانی ہے کیسا اچھا کوٹ ہے اور ایک کیسی عمدہ یاطر کسی اور کچھ نہیں ہمیں تو وہ چاہیے چھوٹا تھا اتنا اتنا تھا ٹکڑا چاہیے وہ کہیں کا آٹھ روپے کا ہوگا ٹکٹ اور کبھی ہمارے رائبریری لکھنؤ کے چودہ آنے کا ہوتا تھا اب تو ارے بارہ روپئے دس رو، تو کئی برس سے ریل پہ بیٹھنے کی نوبت نہیں آئی. تو وہ ٹکٹ مانگے گا ان دینا اسلام اللہ نے فرما دیا معتبر دین اللہ کیا صرف اسلام ہے اور بالکل اس کے میں موٹی سی مثال دی سب سمجھ میں آئے اور صاحب آپ کو معلوم نہیں میں بی اے پاس ہوں میں ایم اے ہوں اور میں انگریزی فرفر بولتا ہوں اور میں جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں گاؤں میں سب جھک جھک کر سلام کرتے ہیں اور آپ اسے ٹکٹ مانگتے کہ نہیں ٹکٹ تو دینا ہوگا نہیں تو ابھی ہم ہم چالان کرتے ہیں اور پکڑے جائیں گے کچھ کام نہیں آئے گا تو ٹکٹ کی زبان سمجھتا ہے اور کچھ نہیں سمجھتا ایسی خدا کیا انت اللہ وہاں کا ٹکٹ جو ہے آخرت کا وہ اسلام ہے آپ اس کو دکھاؤ اس کے لیے آپ خود اپنے گھروں میں فکر کیجیے انتظام کیجیے اپنے بچوں کو اپنے محلے کے بچوں کو اور جہاں بڑھ کے گاؤں, گاؤں ہر مسجد میں ایک وقت ہونا چاہیے کوئی ملہ جی کوئی عالم کوئی آپ کے ان مدرسوں کے پڑھے میں کوئی مل جائے ان کی خوشامد کیجئے یا ان کچھ معاوضہ دیجئے کہ بھائی ایک گھنٹہ آپ صرف یا دو گھنٹے ہو جائیں تو بہت اچھا آپ بیٹھ جائے کیجیے مغرب کے بعد فلاں وقت جو لڑکوں کے فارغ ہوتا ہے ہم اسکول بھیجنے سے نہیں منع کرتے ہم سرکاری اسکولوں کے وہ بائیکاٹ کرنے کو نہیں کہتے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ انتظام کیجئے جیسے کھانا سب کچھ ہے یہ بڑا اچھا ہے لیکن نمک اس میں ہونا چاہیے لیکن کھانے کا مزہ نہیں چائے بہت اچھی ہے لیکن شکر ہونی چاہیے نہیں تو چائے کیسے پی جائے گی تو اسی طریقے سے آپ اور تعلیم دیجیے جو غربیہ پڑھائیے تاریخ پڑھائیے اب کیا کیا مضامین بتائیں ہم بھی ہم بھی مددس رہے ہیں لیکن پہلی شرط یہ ہے یہ سب پڑھائیے مگر اس کے ساتھ ساتھ دین کی بنیادی تعلیم دیجیے دلائی ہے اس کا انتظام کے مسجد مسجد اس کا انتظام ہونا چاہیے محلے محلے پہلے ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ گھر میں بیویاں پڑھاتی تھیں بڑی بوڑھیاں پڑھاتی تھیں خواتین پڑھاتی تھیں اور باہر کوئی بڑے بوڑھے بزرگ کوئی مولوی عالم نہیں تو کوئی اردو پڑھے ہوئے وہ ان کو بٹھا لیتے تھے جو روسا ہوتے تھے زمیندار ہوتے تھے سب کیا ایک بیٹھکا کا ہوتا تھا اور وہاں بچے جمع ہوتے تھے مکتب ہوتا تھا پڑھتے تھے تو ایک بات تو یہ ہے کہ یا لذین اس میں روح پہلی بات یہ ہے کہ اس دین پر قائم رہنے کی کوشش کرو اور اس پر مضبوطی اور ہمت سے کام لو اسبرو وصابرو اور پھر اس کو پھیلاؤ دوسروں میں یہ اس کی نام تبلیغ ہے اور تبلیغ کس کا نام ہے پھیلانے کا نام پہنچانے کا نام ہے تبلیغ کے معنی تبلیغ علبی کے لفظ اس کے معنی پہنچانا تو صابر ہو یہ صبر جو ہے تمہاری جو مضبوطی ہے اور قدردانی ہے دین کی اس کو منتقل کرو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ ماحول بناؤ اس کا دین کا ماحول بناؤ اور خواہشات نفس کے مقابلے کرنے کی طاقت پیدا کرنے کا ماحول بناؤ اور کہو کہ جلد پھسلنا نہیں چاہیے مسلمان کو ذرا سی دی گئی ذرا سا شوق دلایا گیا ذرا سا کر لیا گیا ذرا سی عزت ملنے لگی ذرا سی ووٹنگ میں تم آ جاؤ گے تم میونسپلٹی کے یہ بن جاؤ گے تم ڈسٹک بورڈ کے یہ بن جاؤ گے تم کونسل اور اس کے اسمبلی کے ممبر بن جاؤ گے اس سے وزارت مل سکتی ہے سب بالکل گرد ہے خدا کے سامنے کوئی قیمت نہیں اس کے رسول کے سامنے اور اس کے نائبین رسول کے سامنے اور یا اللہ کے سامنے میں سے کتنے آپ کی یہیں سے تھوڑے فاصلے پر آرام فرما رہے ہیں ان کے سامنے ان سے پوچھ لیجئے کہ وہاں کیا چیز کام آ رہی ہے ذرا کوئی پوچھ کر کے دیکھے اگر اللہ تعالیٰ منظور و ایسے بھی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی طرف سب کی طرف جواب ملے گا یہاں سوائے دین و ایمان کے کچھ کام نہیں آ رہا ہے یہاں نمازیں کام آ رہی ہیں یہاں قرآن شریف جو ہم نے تلاوت کی تھی وہی کام آ رہی ہے اور یہاں جو ہم نے روزے رکھے تھے رمضان کے وہ کام آ رہے ہیں اور جو حج کے اللہ حج فرض تھا تو ہم نے حج کر لیا وہ کام آ رہا ہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت کام آ رہی ہے نہ ہماری زمینداری کام آ رہی ہے نہ ہماری ہماری کام آ رہی ہے نہ لوگوں کا سلام کرنا جھک کر اور ادب کرنا یہ کام آ رہا ہے اور نہ حاکموں کا تعلق اور ان سے تعارف کام آ رہا ہے سب یہ کہیں گے خاجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حمد اللہ علیہ سے لے کر کے اور یہاں کے بزرگوں تک جہاں جاؤ گے اگر اللہ تعالیٰ یہ کرامت دکھائے کبھی تو یہی سنو گے کہ یہاں دین کے سب کچھ کام نہیں آ رہا اور یوں بھی آنکھوں سے دیکھو کیا کام آ رہا ہے اس کے کے سوال جواب کی ضرورت نہیں خود ہی دیکھ لو کیا کام آ رہا ہے یعنی جو لوگ قبر میں ان کا کام کیا آ رہا ہے وہ کہاں گئی ان کی زمینداری اور کہاں گئی ان کی ریاست اور کہاں گئی ان کی مختلف پیشوائی اور کہاں گیا ان کا ادب کچھ بھی کام نہیں وہ وہ جانے اللہ جانے اور معلوم ہوتا ہے قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں وہی جون اللہ کا کی ذکر کیا اور خوب کیا اور نمازیں پڑھی اور رات کو اٹھ اٹھ کر تحجت پڑھی وہی کام آ رہے تو میرے بھائیوں ایک بات کہ اس رو دین پر مضبوط رہنے کا عہد کرو اور ذرہ برابر اس سے ذرہ برابر اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو چاہے چاہے کچھ ہو جائے حکومتیں بدلیں اور زبان بدل جائے ہو سکتا ہے ایسا ہو رہا ہے زبان بدل جائے اور پھر اس کے بعد اسلام پر قائم رہنا قائم رہنے پر نگاہیں پڑیں اور اس کو بری نگاہ سے دیکھا جائے اس کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں اور اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو جائے کچھ جان چلی جائے چاہے سولی پہ چڑھا لیا جائے لیکن ہم دین سے نہیں ہٹیں گے ہم دین پچھلے یہی کام آنے والی چیز ہے یہی قبر کی زندگی بہت بڑی ہے معلوم نہیں کتنے ہزار برس بھی باقی ہے قیامت میں اور جو آ بھی جائے قیامت تو قیامت میں یہی کام والی چیز اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں تو ایک تو اسبرو اور پھر اس کے بعد اس کو پھیلاؤ اس لیے کہ جو چیز پھیلتی نہیں ہے ایک جگہ رہتی وہ خطرے میں ہوتی ہے جو اگر کوئی چیز کتنی عمدہ ہے لیکن وہ ایک جگہ پر ہے تو اس کو چاہے دبا کر رکھو چاہے بکس میں بند کر کے رکھو اور چاہے تالا لگاؤ چاہے دروازے پہ تالا مگر یہ کہ اگر باہر اس, اس کا ماحول تمہارا دوست نہیں ہے اور تمہاری چیز کے کا خیال نہیں کرتا اس کی قیمت نہیں سمجھتا اور تم سے محبت نہیں ہے تو اس کے لیے خطرہ ہے کہیں سے کوئی آ جائے گا ڈاکو اور وہ اس کو لے جائے گا کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا چاروں تفریح تم تم نے سب کو اپنے آس پاس والوں کو مانوس ہی نہیں کیا اس دولت میں شریک ہی نہیں کیا اور دولت میں شریک کرتے تو ان کو معلوم ہوتا جیسے ان کو اپنی دولت عزیز ہے تمہاری دولت کا بھی خیال ہوتا روح و صاب صبر کمار وہ اور ایک جگہ پر اپنی سرحت پر جمے رہو پکے رہو بالکل وہ اس کو ایسا پکڑو کہ چاہے کچھ ہو جائے چاہے قانون بدل جائے اور چاہے بالکل اس ملک کا نقشہ ہی بدل جائے اور چاہے وہاں مسلمان رہنا مشکل ہو جائے جرم بھی سمجھا جائے جب بھی ہم تو رابطوں ہم اس سرحد پر رہیں گے پہرا دیں گے اس پر اور بیٹھے رہیں گے ہمیں کوئی یہاں سے ہٹا نہیں سکتا اب جو زمانہ آ رہا ہے بھائیو یہ نیا زمانہ ہے اس میں انتخاب سے اور پھر وزارت سے اور حکومت جو حکومت بنا سکتے ہیں وہ جو قانون بدل دیتے ہیں قانون با... نئے نئے قانون بناتے ہیں نوکریوں کے لیے شرط ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ نہیں ہندی چاہیے صرف ہندی پڑھا ہوا ہونا چاہیے اور یہاں تک کہ پھر عام زندگی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہر چیز میں کوئی امتیاز باقی نہ رہے کسی بات سے آپ پہچانے نہ جائیں آپ مسلمان نہ سمجھے جائیں جب کام چلے گا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے خدا اس کو یہاں اللہ کے جو مقبول مندر آئے الی اللہ آئے جن کی مثال ملنی مشکل ہے انہوں نے یہاں پر اللہ کا نام سکھایا اور اللہ کی طرف بلایا اور اپنے خلوص سے اور اپنی قربانی سے اور اپنے اپنے محبت سے دلوں کو دلوں کو تسخیر کر لیا اللہ کا نام سکھایا اور اللہ کی طرف بلایا اور اپنے خلوص سے اور اپنی قربانی سے اور اپنے اپنے محبت سے دلوں کو دلوں کو تشخیر کر لیا اور ان کی وجہ سے یہاں لاکھوں لاکھ آدمی مسلمان ہوئے اور لاکھوں مسجدیں بن گئیں یہ سب ہم اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھتے ہیں مگر آپ سے کہتے ہیں کہ امکان ہے ان سب چیزوں کا کہ ایسی باتیں پیش آئیں کہ اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو تو خود اسلام پر قائم رہنا اور دوسروں کو اسلام پر قائم رکھنا اور اسی لیے تبلیغی جماعت ہے کہ یہ مہاتمان علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم نے تو ان کی زیارت کی ساتھ رہے ہیں اور خدا نے یہ بھی عزت بخشی کہ ہم نے ان کی ترجمانی بھی فرمائی اور ان کی دعائیں بھی لیں اور میوات کے سفر بھی اور باہر کے سفر اور یہاں کے بھی سفر کیے تو وہ کیا بات تھی کیسے وہ تو ایک پڑھنے پڑھانے والے آدمی تھے مدرسہ مظاہروں میں پڑھا رہے تھے مدرس تھے کس چیز نے ان کو بے چین کیا وہ یہ کہ میواد کے علاقے میں جہاں لوگ پانچ سو برس پہلے چار سو برس پہلے مسلمان ہوئے بہت سے ایسے خاندان تھے ایسے قبیلے تھے ان میں کچھ لوگ اسلام چھوڑنے لگے اور ہندویت قبول کرنے لگے اور یہ ایک تحریک چلی تھی زمانے میں آریہ سماج کی اور ارتداج کی بس حضرت نیند اڑ گئی نیند اڑ گئی بے چین ہو گئے اور بےقرار ہو کر باہر نکل آیا کہ ان کو سنبھالنا چاہیے اور ان اللہ نے ان کے گرمی ڈالا بالکل انہامی بات تھی کہ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر میں یہ دین پورا حاصل نہیں کر سکیں گے ان کو گھر سے نکلنا چاہیے جب گھر سے نکلیں گے تو اور کوئی کام نہیں ہوگا دین سیکھیں گے اور دینداروں کو دیکھیں گے اور ان کا نمونہ ان کے سامنے آئے گا بزرگوں کا نمونہ آئے گا علما کا نمونہ آئے گا یہ دین دار بنیں گے تو ان کو تو ان چند آدمیوں کی اس نے ان کے دین سے محروم ہو جانے نے بے کر دیا اور اب تو خطرہ ہے کہ معلوم نہیں ہزاروں کی تعداد میں اب یہ فسادات کیوں ہو رہے ہیں اور یہ جو آپ نے خبریں سنی ہے کہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے ہم اس کو زیادہ نہیں کہیں گے اور یہ کوئی اچھی کوئی پسندیدہ اور دل خوش کرنے والی بات بھی نہیں جو کہی جائے بس جتنی ضرورت اتنی کہیں گے کہ اس وقت خطرہ پیدا ہو گیا ہے اس وقت اس کا خطرہ ہے کہ بعض بعض ملک ایسے ہیں دیکھیے آپ سے کہتا ہوں تک حکومت کی اور دریا بہادری علم کے اور بڑے چوٹی کے اولیا پیدا ہوئے اور وہاں کے کے وہاں زبان اور ادب کو عربوں نے مانا اور وہ عربی زبان ہو گئی پورے ملک کے عربی زبان ہو گئی وہاں جتنے مسلمان رہتے سب کی زبان عربی تھی لیکن والدنی کیا غلطی ہوئی ان مسلمانوں سے اور کس کا دل دکھا دیا انہوں نے اور کون سی ناقدری کی کہ اللہ نے اس ملک کو محروم کر دیا اسلام سے اور نام لینے کو بھی جی نہیں چاہتا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ایک ہی ملک ایسا ہے جو خاص طور پر اس کی اس کا نمونہ ہے تو اس سے ڈرنا چاہیے اس وقت ایک تو یہ کہ اپنی دینی تعلیم کا اپنے دین پر عمل کرنے کے نظام کیجیے اپنے بچوں آئندہ نسل کی بھی ایمان کی خبر لیجئے ان کو بھی دیندار بنائیے آس پاس بھی گھوم پھر کر ان کو بھی تلقین کیجئے ان کو بھی دین کا علم حاصل کرنے اور اپنے بچوں کو دین کا علم دینے پر آمادہ کیجئے اور پھر اس کے بعد اس کے لیے بھی تیار رہیے کہ اس کے لیے ہر قیمت آپ ادا کریں گے چاہے روزگار جاتا رہے اور چاہے آپ کو آدھے پیٹ کھانا پڑے اور چاہے آپ کو پورے بدن کے کپڑے ہر موسم کپڑے بھی نمیں سب گوارہ مگر یہ گوارہ نہیں ہم دین سے نہیں ہٹیں گے ذرہ برابر نہیں ہٹیں گے اس لیے کہ یہی قبر میں کام آنے والی چیز یہ حشر میں کام آنے والی چیز زندگی کے دن کی ہے روز ہم سنتے ہیں اچھا خاصا بیٹھائے اور ختم ہو گیا بھائی ہم تو لکھنؤ میں رہتے ہیں وہاں بہت بڑا اسپتال اور کئی اسپتال ہیں اور ہلکا بھی ہمارا وسیع ہے جاننے والوں اور خود بھی آتے ہیں کوئی ڈاک ایسی مشکل سے خالی جاتی ہوگی اس میں کسی دوست کسی عالم کسی بڑے مسلمان کے انتقال کی خبر نہ ہو تو اس زندگی کا تو حال یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا اس زندگی کے لیے آدمی دین کو چھوڑے جو ہمیشہ کمانے والی چیز ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے اور اپنے اولاد کی اور اپنے آس کی فکر کیجیے ان کے ان کی مسلمانی کی بھی فکر کیجیے کہ مسلمان ہو عقائد ان کے صحیح ہوں فرائض کے وہ پابند ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم ان کو ایسی مل جائے بنیادی تعلیم جس سے وہ ترقی کر سکیں دین کا مطالعہ کر سکیں دین پر قائم رہ سکیں جواب دے سکیں اور وہ اس کا ذریعہ اردو ہے اور عربی کے عربی کے اتنے حروف غروب کا پہچاننا کہ کم سے کم قرآن مجید کی تلاوت تو کر سکے قرآن مجید کی زبان میں اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں۔ کہ اپنے اخلاق کو ایسا بناؤ کہ دل تمہاری طرف کھینچیں اللہ تر فرماتا یا ان تک تق اللہ ہے فرقان ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے پیدا کرو گے تو اللہ تم کو ایک شان امتیازی عطا فرمائے ایک ڈسٹنکشن ایک شان امتیازی عطا فرمائے وہ مسلمان جا رہا ہے دیکھو وہ مسلمان جا رہا ہے کیسی نگاہ اس کی نگاہ جھکی ہوئی ہے کیسے وہ ایسے کسی کو تکلیف نہ ہو اس طریقے سے جا رہا ہے دیکھو کسی گری پڑی چیز کو اٹھا دیتا ہے کسی کے پاؤں پاؤں کے نیچے نہ آ جائے اس کو تکلیف نہ ہو راستہ بتاتا ہے اور دیکھو کیسے اس کی نگاہ نیچی ہے وہ نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھتا وہی وہ ادھر ادھر جھانکتا نہیں ہے اور اس طریقے سے دکاندار ہیں لوگ کہ بھائی اگر تم کو اگر تم کو خالص دودھ لینا ہے جس میں ذرا ملاوٹ نہ ہو تو مسلمان کی دکان پہ جاؤ دیکھو اگر تمہیں کپڑا ایسا سلانا ہے کہ جو کچھ بچے وہ سب تم کو واپس کر دے تو وہ مسلمان درجی کے پاس جانا دیکھو اگر تمہیں دوا کا پورا اطمینان کرنا ہے کہ دوا صحیح ملے تو مسلمان دوا فروش کیا جانا اس طرح انگلیاں اٹھیں نگاہیں اٹھیں اور اس ملک میں مسلمان کے معنی ہو ایماندار مسلمان کے معنی ہو ہمدرد مسلمان کے مانے ہوں شریف مسلمان کے مانے ہوں پاک دامن مسلمان کے معنی مانے ہوں خدمت غذا خادم انسانیت یہ اس ملک میں اگر ہم نے پہلے سے کیا ہوتا تو آج یہ جھگڑا نہ ہوتا مگر افسوس ہے ہم اپنے اپنے اس میں رہے اپنے اپنے گیروندے میں رہے اور ہم نے یہاں کی آبادی کو میں اسلام کا نمونہ نہیں دکھایا دیکھو یہی اسی رائبریلی کا قصہ بلیلی فقر ہے رائبریلی کو فخر ہے کہ حضرت سیر احمد شہید رحمۃ اللہ نے یہاں پیدا ہوئے یہاں آپ کے خاندان تو ان کا نصیر آباد کا تھا اور ایک ہی دو پشت پہلے وہاں منتقل ہوئے تھے ان کے باپ دادا بریلی میں لیکن ان کی پیدائش بریلی کی ہے وہ ان کا لشکر جب گیا تو پشاور میں یا ہم نے وہاں لندن میں بھی سنایا یہ واقعہ اور جہاں سنایا وہاں لوگوں کا تعجب ہوا تو جب انہوں نے پشاور فتح کیا تو پشاور مہاں وہاں کے لوگ بڑے تندرست خوبصورت ہوتے ہیں عورتیں بھی ویسے ہی حسین ہوتی ہیں مرد بھی ایسی گورے چٹے اور اور ایسے تندرست ہوتے ہیں تو پشاور فتح ہونے کے بعد کئی ہفتے گزر گئے تو وہاں کے ایک پٹھان نے ایک ہندوستانی کا ممکنہ آپ کے پورب کا ہو یہیں کہیں رائے بریلی کے ضلع کا ہو یا آس پاس کا, کا ہاتھ پکڑا ان کا میاں اک بات ایسی ٹوٹی پوٹی اردو میں کہا میاں ایک بات ہم پوچھتے ہیں بتانا کہاں پوچھیے کہیں ٹھیک ٹھیک بتائیں کہاں ٹھیک بتائیں ان کا تمہارے ہندوستانیوں کی نظر دور کی نظر کمزور ہوتی ہے تم دور کی چیز نہیں دیکھ سکتے ان کا نہیں خوب دیکھتے دیکھیے ہم دیکھ رہے ہیں اب ہم سے پوچھیے وہاں اتنی دور پر کون سی چیز ہے ان کا نہیں نہیں تمہاری نظر ٹھیک ہوگی لیکن یہ ہم تفسیر اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں سمجھو کہ یہ لفظ بلفظ ہے ایسی کہا جاتا ہے اس موقع پر کہ تمہاری نظر ٹھیک ہوگی مگر عام لشکریوں کی نظر ٹھیک نہیں ہمارے ہندوستان میں دور کی نگاہ کمزور ہوتی ہے تو کہیں بالکل کمزور نہیں ہو جیسے آپ کی ایسے ہی ہماری پھر اس نے پوچھا یہ یہاں کے ہندوستانی مسلمان نے جو لشکر میں تھا کہ آپ پوچھ کیوں رہے ہیں اس کی پوچھنے کی ضرورت کیا پیش آئی کہنے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم نے آپ کے لشکر میں سے کسی جوان کو کسی عورت کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا دور کی کسی عورت کو دیکھتے ہوئے طاقتے ہوئے نہیں دیکھا اور آپ لوگ کوئی ایک برس سے نکلا ہوا ہے گھر سے کوئی دو برس سے نکلا ہوا ہے کوئی چار مہینے سے نکلا ہوا ہے اور بے بچے سب چھوڑ کر آیا ہے اور جوان بھی ہے اور تندرست بھی ہے تو ایسے موقعے پر تاج میل نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ارے یہ عورت ہمیں ملتی اور کچھ نہیں تو کم دیکھ کر کے دل خوش کر لیں ہم نے کسی کو آپ میں سے دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں ہمیشہ جوان کیسے ہی اچھے جوان ان کا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلع المن یا ادو منفسار ہوں یا فرض ہوں پہلے ایمان سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور دوسری ہمارے امام کا ہمارے امام کی تربیت ہے جو ہمارے امیر ہیں انہوں نے ہماری اچھی تربیت کی ہے کہ ہم نام احرم کو نہ دیکھیں یہ بات ہونی چاہیے تھی ہندوستان میں آپ نے وہ فرقان اس کو اللہ کہتا ہے کہ جل لگوں فرقان اللہ تم فرقان عطا فرمایا گانیہ ایک بالکل شان امتیازی دور سے پہچانا جائے کہ وہ مسلمان آ رہا ہے یہ بات نہیں تو ایک اس کی بھی ضرورت ہے ہماری کہنے کا موقع ملے نہ ملے یہ اس کے آج کل ہم عام طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنا امتیاز ثابت کریں اخلاقی امتیاز اپنی اخلاقی بلندی اپنی پاکیزگی اپنی پاک دامنی اپنی ہمدردی اپنی شرافت یہ ثابت کریں تو دل موہ لیں گے آپ لوگوں کو یہ ساری مخالفتیں یہ جو فسادات ہوتے ہیں اور اس میں بالکل اس طرح مارا جاتا ہے جیسے کہ جیسے کہ جانوروں کو مارا جائے بلکہ ان سے بٹت طریقے مارا جائے کیا نہیں ہوا بمبئی میں کیا نہیں ہوا احمد آباد اور صورت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ یہ بات ختم ہو جائے گی اگر آپ فرشت رحمت بن جائیں گے اگر یہ سمجھا جائے گا آپ نہیں تو یہ ملک نہیں آپ نہیں تو خدا کے غضب اس ملک پر نازل ہوگا بجلی گرے گی یہ وہ مسلمان ہیں جن کی وجہ سے عذاب ٹلتا ہے معلوم ہے کہ بعض بعض جگہ مسجد کو پرانے زمانے کا قصہ ہے مسجد میں کو ہٹانے یا اذان زور سے نہ کہنے کہا گیا تو بعض ہندوؤں نے محلے کہا کہ نہیں صاحب اذان ہونی چاہیے اس اذان کی وجہ سے وبائیں ٹلتی ہیں ہمیں تجربہ ہے اس کا کہ اس اذان کے برکت سے بیماریاں ٹلتی ہیں یہاں کوئی کوئی بیماری نہیں آنے پاتی کوئی عذاب نہیں آنے پاتا یہ وہ وقت تھا جب مسلمان مسلمان سچے مسلمان تھے ان کی اذانوں میں کوئی اور سوز تھا کوئی اور ان کے اندر تاثیر تھی لیکن اب ہم کھانا کمانا اور اور اپنا مطلب پورا کرنا اپنا کام نکالنا اور اپنے پرورش بچوں کی پرورش کرنا اور زیادہ سے زیادہ پیسے پیدا کرنا اور خوش کرنا یہ اب رہ گیا یہ کریکٹر بن گیا ہے تو کوئی اسلام کی طرف کوئی کوئی کسی کی توجہ نہیں ہوتی پہلے تو تھوڑے تھوڑے لوگ گئے ہیں ملکوں میں انڈونیشیا میں آج تک کسی تاریخ میں ہم نہیں دیکھا نہ انگریزی تاریخ میں نہ عربی تاریخ میں کہ وہاں کوئی فوج گئی ہو مسلمانوں کے. لیکن آج آج بھی مسلمانوں کی وہاں اکثریت کہ امریکہ تلا ہوا ہے کئی برس سے کہ وہاں عیسائیت پھیلے اور پادریوں کے پاس وہ ہیلی کاپٹر ہیں ان کے خاص مش... مشریوں کے پاس اپنے جہاز ہیں جن سے وہ جائیں اور بڑی بڑی لالچیں دیتے ہیں لیکن اب بھی خدا پھیل سے اکثریت ہے مسلمانوں کے. یہ کس کا پھیل ہے وہاں کے جو تاجر گئے انہوں نے ایسی ایمانداری کا ثبوت دیا کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کپڑا خرید کر کے لے گیا کوئی انڈونیشی اس بعد میں خیال آیا انہوں نے اس کو کپڑا بیچنے والے کو کہ اس میں ایک ذرا سے عیب تھا ہم نے بتایا نہیں قیمت لی ہم نے اچھے کپڑے کی وہ ڈھونڈتا پھرا پوچھتا پھرا تو اس کے گھر گیا کہا کہ ایک میں معافی چاہتا ہوں آپ جو میں نے کپڑا دیا پورے دام لیے اس میں ایک ایپ تھا بتایا نہیں اب وہ کپڑا آپ چاہے واپس کر دیجئے اچھا کپڑا لیجئے یا پیسے ہوں آپ کو کچھ واپس کریں کیا ایسا بھی ہوتا ہے اور پھر ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا ایک انڈونیشی نے نے کتاب میں پڑھا ایک انڈونیشی نے دیکھا کہ ایک شخص بہت مغموم ہے انڈونیشی کا کیا بات ان کا ایک جہاز آیا کرتا ہے آج اس کا دن ہے وہ جہاز جب سمندری کنارے آنے لگتا ہے تو جو لوگ ملتے ہیں ان کو وہ جہاز میں بٹھا لیتا ہے پکڑ کر لے جاتا ہے اور لوگ مدہوش سے ہو جاتے ہیں اور ایک عجب وہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا تو ان کا اچھا آنے دیجئے وہ جب چلا قریب آیا تو انہوں نے اذان دینی شروع کیا اللہ اکبر اللہ وہ جہاز بالکل وہیں رک گیا یہ آیا تو بالکل بدلا ہوا تھا اور وہ سب کرسما جو تھے اس کے سب کے سب گئے لوگ مسلمان سینکڑوں عانی مسلمانوں ہو گئے کہ اللہ اکبر اذان بھی ہے ہماری اذانوں میں وہ اثر نہیں نہیں ہم نہیں کہتے کہ اذان اذان نہیں اس میں یہ اثر ہو یہ ضروری نہیں ہے اذان تو بس لفظوں کا نام ہے جو انہوں نے سکھائے لیکن مسلمانوں کے مسلمانوں کے اس میں اخلاق میں اثر نہیں رہا مسلمانوں کے معاملات میں اثر نہیں رہا تو ایک بات یہ ہے کہ آپ اس کا خیال رکھے منی کہاں کہاں سے آئے ہوں گے ایسی زندگی بنائیے اور ایسا نمونہ دکھائیے کہ لوگ اسلام کا مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہو کہ بھائی ہمیں تو بتائیے کہ آپ نے کہاں سے لیا ہے یہ دولت کہاں سے ملی ہے ہم کبھی وہ کتابیں دیجئے افسوس ہے اتنے کوئی آٹھ سو برس سے ہم یا, یا ہزار برس سے ہندوستان میں ہیں مگر ہم اسلام پھیلا نہیں سکے حالانکہ اس وقت تک تو یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہو جانی چاہیے اگر مسلمانوں کے اخلاق یہ ہوتے معاملات یہ ہوتے روحانیت ہوتی جیسے کہ ارخواجہ الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ میں اور دوسرے ہمارے بزرگوں میں مسجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ شاہ اللہ صاحب حسین احمد شہید احمد حسیر احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر چالیس ہزار ہندو مسلمان ہوئے کتاب میں لکھا ہے تیس لاکھ تو بیت ہوئے اور اور کی شیر کو بدت سے اور گناہوں سے اور چالیس ہزار مسلمان ہوئے ہندو اور کلکتے میں چند رہے تو شراب بکنا بند ہو گئی انگریزوں نے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہی مرکز تھا اس وقت اس نے ٹیکس مانگا کہلا بھائی شراب کا ٹیکس تو دو ایک ہفتہ ہو گیا مہینہ اور نے کا صاحب جب سے رائبریلی کے ایک سید صاحب آئے ہیں اس وقت سے کوئی بھول کر بھی ہماری دکان پر نہیں آتا ہم کہاں سے آپ کو ٹیکس دیں بکری نہیں ان کا اچھا وہ جب چلے جائیں گے تو پھر ہم پھر دیکھیں گے اگر اس کے بعد لوگ آنے شروع ہوئے اور بکری تو شروع ہوئی تو ہم لیں گے نہیں تو پھر ہم معاف کر لیں گے یہ اخلاق ہونے چاہئیں مجھ یہ آپ سے کہتا ہوں اور پھر دیکھیے آخری بات یہ کہتا ہوں کہ آپ میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ انگریزی میں جو زیادہ پڑھے ہوئے نہ ہندی میں اور اگر اردو پڑھ سکے پڑھ سکتے ہیں تو کو کچھ رسالے دیجیے کتابیں دیے سے اسلام کو سمجھے اور وہ کتاب اور رسالے کیسے ہوں اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو اور وہ اسلام کے عقائد ہوں اس میں اور خدا کا شکر ایسی کتابیں میں لکھی گئی ہیں اور جماعت کے لوگوں نے جماعت کام کرنے والے انہوں نے لکھی ہیں وہ اس وقت اشتہار دینا نہیں ہے ہم نام بھی نہیں لیں گے لیکن منظور صاحب نعمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہماری لکھی ہوئی کتابیں رکھنے کو ملتی ہیں وہ آپ لیجئے ہندی ملیں گی انگریزی ملیں گی اردو ملیں گی وہ اسلام کا تعارف بھی کرائیے غیر السلم ان کا حق ہے آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنی دولت میں شریک کریں ارے بھائی سایہ ہوتا ہے در کر دوسرا آدمی بھی آ جاتا ہے آدمی کچھ بچھاتا ہے تو اگر بیٹھ جائے کوئی تو بلکہ کہتے ہیں شریف لوگ کہتے ہیں کہ آئیے ابھی بیٹھ جائیے تو آپ کو اللہ نے جو یہ خانہ نعمت دیا آپ کو اللہ نے یہ جو یہ جنت جو عطا فرمائی اس میں آپ اس کے ہوا بھی نہیں لگنے دی آپ نے دوسروں کو ملک ویسے کے ویسے ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نفرت ہے وہ مسلمان سے خوف ہے وہ مسلمان سے دوری ہے کہ ذرا کوئی چیز کوئی سیاسی مقصد سے ہوتا ہے سیاسی مقصد لیکن اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر سب کچھ ہو جاتا ہے خون کے دریا بہ جاتے ہیں بے آبرو ہی ہوتی ہے بچوں پر ہاتھ اٹھتا ہے بچے ہی مارے جاتے ہیں یہ سب کچھ ہوا ہے بس بھائیو یہ ہم نے آپ کو جو کچھ بتایا یہ ہندوستان میں مسلمانوں کا یہ ایک فرض منصبی ہے اور یہ ایک وہ ہے تدب ہے ایک ان کے رہنے کا جواز ہے اور ان کے رہنے کا فائدہ ہے اور حق ہے اور خدا کیا سوال ہوگا ہم سے آپ سے کہ ہم نے خدا کے بندے یہ بھی تو سب ہیں اللہ کو اپنے آپ اپنی بنائی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے خدا کو اپنے بنائے ہوئے بندوں سے محبت نہیں ہوگی محبت ہوتی تو کھانے کو ملتا اللہ کو اپنے بندوں سے ایک تعلق ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں اسلام کی تبلیغ کی کیوں نہیں اسلام کا تعارف کرایا قرو و شناز ان کو آپ نے اور اچھا نمونہ نہیں دکھایا بس یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے ان پر عمل کیا تو ان اللہ فضا بدلے گی اللہ کے رحمت کا نزول ہوگا اور مصیبتیں دور ہوں گی اور انشاء اللہ اسلام پھلے پھولے گا اور وہ مسلمانوں کے حق میں تو اچھا آئی ہے اس ملک کے حق میں بھی اچھا ہے کہ یہاں دنیا میں بھی اس کے نتیجے میں اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو سکون دل کا سکون ملتا ہے اناط ملتی ہے اور محبت انسانیت کے احترام ملتا ہے اور خدا کا ڈر ملتا ہے وہ اور کسی ذریعے سے نہیں مل سکتا اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس جتنا جس سے ہو سکے وہ اس پر عمل کرے آخر فرایت پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں اور رضم اللہ الشیطان الرجیم یادین آمنسر و صحابر و رابطو بط اللہ اے ایمان والو صبر سے کام لو اور ایک دوسرے کو صبر کی ترقین کرو اور صبر کی فضا و ماحول پیدا کرو اور سرحدوں پر جمعے رہو اپنی سرحد کو نہ چھوڑو دین کے عقائد کی سرحدوں کو ایمان کی سرحدوں کو اسلام کی سرحدوں کو بطخ اللہ علیہ تف اور اللہ اللہ سے ڈرتے رہو اور احتیاط کی اور تقوی کی زندگی گزارو تاکہ تم کامیاب ہو اللہ بھی بھی نام نام کا کرنے اللہ تبارک وتعالیٰ علیٰ ہر چیز کے نام میں بیو بنا ناموں کا اظہار کریں بھائی جلدی جلدی اللہم صلی علی وعلیٰ علی محمد کما صلی اللہ علا علا تعالی ابراہیم علی ال ابراہیم انک حمید ربنا اتنا من لدُنک رحمتا وھَیِّئ لنا من امرنا رشدا الله مالهمنا ما مراشدا ومورنا وعلنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وعلنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا الله محبب لين الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لين الكفر والفسوق والعسيان وجلنا من الراشدين ربنا لا تثق قلوبنا بعد هديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاد اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری تقسیروں کوتائیں اس درگزر اے اللہ ہم نے بحثیت امت بحیثیت فرد بحثیت اہل قصبہ اہل شہر بحیثیت اہل جماعت جو ہم سے کوتائیاں ہوئیں تیرے دین کی قدر کرنے میں اور تیرے دین کو دوسروں تک پہنچانے میں اور اپنے اسلامی اخلاق کو دکھانے میں اے اللہ اس کو معاف فرما اور اب اس کے توفیق قطع فرما کہ ہم ہم اسلام کا اشتہار بن جائیں ہم اسلام کا مینار بن جائیں ہم اسلام کا چراغ بن جائیں اللہ ہمارے ہمارے گھر والوں ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما اور اے اللہ ان کو دین تک پہنچنے کا ذریعہ عطا فرما علم کے ذریعے کتاب کے ذریعے اور اے اللہ ہمیں دوسروں تک بھی دین کی دین کی روشنی پہنچانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری زندگی اپنے احکام اپنے نبی کے سنت کے مطابق گزارنے کے توفیق عطا فرما اور اے اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ ہو کہ ہم دنیا سے جائیں تو کل میں شہادت زبان پر ہو مور ایمان قلب میں ہو شوق لقا دماغ میں ہو اور ہم ہم تیرے پاس حاضر ہونے کے مشتاق ہوں اور تو ہمارے تو ہم اب تیری رحمت ہمارا ہمیں ہم اپنے آغوش میں لے لے اے اللہ اپنے پھل سے جماعت کے کاموں میں برکت عطا فرما اے اللہ اس کو ترقی عطا فرما اے اللہ اس کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما اور اے اللہ اس میں استحکام عطا فرما اس میں سنجیدگی عطا فرما اس میں افادیت عطا فرما مختگی عطا فرما اور اللہ ہماری دعاؤں کو